بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون صنق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مره محترم ثالب علم ساتيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كالك درسمي ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے اور جہاد کی تیاری کی کتنی اہمیت اور ضرورت ہے آج کے درس میں انشاءاللہ یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ جہاد کن مواقع میں فرض آئین ہوتا ہے اور اس کے مطابق اعداد اور تیاری کا حکم بھی ذکر کیا جائے گا جہاد کی دو قسمیں ہیں ایک جہاد اسدامی ہے اور ایک جہاد دفاعی ہے جہاد اسلامی کا مطلب یہ ہے کہ کفار اپنے ہی ملکوں میں موجود ہوں اپنی ہی سرحدوں کے اندر موجود ہوں اور مسلمانوں پر انہوں نے کوئی حملہ نہ کیا ہو بلکہ مسلمان خود ہی ان پر حملہ کریں پہلے ان کو دین کی دعوت دیں پھر جزیا طلب کریں پھر ان سے جنگ لڑیں اس جنگ کو اقدامی جنگ کہا جاتا ہے دوسرے نمبر پر دفاعی جہاد ہے دفاعی جہاد کا مطلب یہ ہے کہ کفار کی طرف سے مسلمانوں کے کسی ملک پر حملہ ہو اور مسلمان اپنے دفاع میں اپنے بچاؤ اور اپنی حفاظت کے لیے ان کے خلاف لڑیں اس جنگ کو دفاعی جنگ اور حفاظتی جہاد کہا جاتا ہے جہاد کے حکم بھی دو ہیں جہاد بعض وقت فرض کفایہ ہوتا ہے اور بعض حالات میں فرض آئن ہوتا ہے جب, جب اسلامی جب حکومت قائم ہو اور مسلمان اپنی مرضی سے حرکت کر سکتے ہوں اور اپنی مرضی سے جس ملک پر چاہے حملہ کر سکتے ہوں اس وقت جہاد پر ذکی ہوتا ہے اور جب کہ مسلمانوں کا لشکر کفار کے مقابلے میں کافی ہو کفار ان سے ڈرتے ہوں اس وقت جہاد پر ذکی ہوتا ہے لیکن جب حالات اس کے برعکس ہوں تو جہاد پر زائن ہوتا ہے اور جہاد پر زائن ہونے کی چند صورتیں فقہ کرام نے ذکر فرمائی ہیں حنفی مذہب شافعی مالکی اور حنبلی مذاہب کے فتوا تقریباً ایک ہی قسم کے ہیں ہم یہاں پر المغنی ابن قدامہ رحمہ اللہ کی کتاب سے وہ متفق علی فتویٰ نقل کرتے ہیں جس پر علماء احناف علماء مالکیہ اور علماء شافعیہ کا اتفاق ہے دیہات تین مقامات میں اور تین طرح کے حالات میں فرض آئین ہوتا ہے ان میں سب سے پہلی حالت وہ ہے جب کفار کی طرف سے پیش قدمی شروع ہو اور اسلام اور کفر کی صفح آمنے سامنے آ جائیں اور ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو جائیں اس وقت ان سفوں سے نکل کر چلے جانا حرام ہے اور ثابت قدم رہنا واجف اور فرض ہے اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے یا تم لقیتم فئة فثبتو اے ایمان والو جب تم کسی کافر گروہ سے لڑو اور جب تمہاری کسی کافر گروہ سے ملاقات ہو اور تم ان کے آمنے سامنے ہو جاؤ فثبتو تو قدم رہو واذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ وسیع اللہ رسول اور اللہ و رسول کی تعداد کرونا جاؤ اور آپس میں جھگڑے مت کرو فتح چلو کس طرح تم ناکام ہو جاؤ گے وطدری حکم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی وس اور صبر کرو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالی سورت الانفال کی پندرہویں سولہوی آیت میں فرماتا ہے يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إيه إيمان والو جبتم كفارت إشخدمي كرتهو جنك حالت من ملاقات فرو فلا تولوهم الأدبار تو فيت متحروا متباغوا ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله اور جو کوئی جنگ والے دن پیٹ پھیرے وہ اللہ کے غذب کا حقدار ہوا مگر دو قسم کے لوگ نمبر ایک متحر پل کے جنگی تدبیر کے مطابق پیچھے ہٹے اور نمبر دو جو کمزوری کی حالت میں مسلمانوں کی کسی جماعت کی طرف باغے اور دوبارہ سے اپنے آپ کو تیار کرے فرض آئین جہاد کی یہ پہلی صورت ہے <سلب> کہ جب اسلام اور کفر کی صفح آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں اس وقت جہاد پر زائن ہوا کرتا ہے دوسری حالت مدف جب کفار کسی شہر پر قابض ہو جائیں اور کسی شہر میں آ اتریں تو اس شہر والوں پر کافروں کے خلاف جنگ کرنا اور کافروں کو دور کرنا اور ان کو دفع کرنا فرض عین ہوتا ہے تیسری صورت جب مسلمانوں کا امام اور امیر المومنین نفیر عام کا اعلان کرے اور عمومی طور پر لوگوں کو نکلنے کا اعلان کرے عمومی طور پر لوگوں کو جہاد کی طرف بلائے اس وقت جہاد فرض عین ہوا کرتا ہے قال اللہ تعالی یا الدین مالکم ادا فیسا ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین سے چمٹے جاتے ہو ہر تم بلحایا سے دنیا کیا تم آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو بیٹھے ہو وکال صلی اللہ علیہ وسلم تُنفر تُنفر اور جب تمہیں جہاز کے لیے بلایا جائے تو جہاز کے لیے نکلو میرے دوستو یہ تین صورتیں ہیں جن میں جہاز پر ذائن ہوا کرتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں صورتیں اور تینوں حالتیں اس وقت ہیں یا نہیں ہم اگر پہلی صورت کو دیکھیں تو میرے دوستو پوری دنیا میں کفار اور تمام ملت کفر آپس میں متحد و متفق ہو کر مسلمانوں کے خلاف ایک صف اور ایک قطار میں کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یا ہمارے ساتھ ہو جاؤ یا دہشت گردوں کے ساتھ ہو جاؤ چنانچہ اس وقت دونوں صفیں کفار اور مسلمانوں کی صفیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور آمنے سامنے دونوں مد مقابل ہیں صفوں کے آمنے سامنے ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک طرف جامع مسجد کے سامنے مسلمانوں کی صف کھڑی ہو اور دوسری طرف کافروں کی صف ہماری مسجدوں کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں نہیں میرے دوستو اس زمانے کی جنگ میں اور پہلے زمانے کی جنگوں میں بہت فرق ہے آج ہم اپنے دشمن کو دیکھتے تک نہیں ہے دشمن ہمیں اتنی دور سے مار رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتا تک نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے ہم پر حملہ آور ہے لیکن صفوں کا اعلان کر دیا گیا ہے صفوں کا اعلان کیا جا چکا ہے مسلمانوں کی صفوں میں جو بھی ہے اس کو انہوں نے اپنا ہدف اور نشانہ بنایا ہوا ہے میرے طالب علم ساتھیوں اس زمانے میں یہ تعلق کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ابھی تک تو کفار ہمارے آمنے سامنے نہیں آئے ہیں نہیں کفار نے اپنی صفوں کا اعلان کر دیا ہے چنانچہ مسلمانوں نے بھی اپنی صفوں کا اعلان کیا ہے پستاطو کفرنگ و پستاطو ایمان ایک طرف مسلمانوں کی صف ہے اور دوسری طرف کفار کی صف ہے ان حالات میں کہا کرام کے بتاوا کے مطابق جہاد فرض آئین ہوتا ہے اور ہر ہر مسلمان کے لیے جہاز کرنا لازم ہے دوسرے نمبر پر دوسری حالت جب کفار کسی شہر میں آ اتریں اور کسی شہر پر قبضہ کر لیں اس وقت جہاد فرض آئین ہوتا ہے میرے دوستو اس وقت کسی ایک شہر میں نہیں بلکہ کفار پوری اسلامی دنیا پر قابض ہیں یا بلا واسطہ قابض ہیں یا بالواسطہ اپنے ایجنٹوں نوکروں اور مزدوروں کے ذریعے قابض ہیں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر قوم کی تین اہم چیزیں ہوا کرتی ہیں مقدسات اقتصاد اور سیاست اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں ہماری مقدسات مسجد اقسا مسجد حرام مسجد نبوی ثمر سمرقند و بخار اور دوسرے اسلامی تاریخی مقدس مقامات اس وقت تمام کے تمام کفار کے قبضے میں ہیں اور کفار کے نرغے میں ہیں ان حالات کو آپ مزید تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو مفتی ابوالباب صاحب کی کتاب حرمین کی پکار کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو یہ بات بالکل ظاہر طور پر معلوم ہوگی کہ یہود و نصارا نے کس طرح حرمین شریفین کو اپنے محاصرے میں لیا ہوا ہے اور جبکہ وہ بیت المقدس پر بہت پہلے سے قابض ہیں تو یہ تو ہوئی ہماری ہمارے مقدسات کی حالت اور ہمارے اقتصاد کی جو حالت ہے ہمارے مال و دولت کی جو حالت ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ پوری دنیا میں اسی فیصد پٹرول نکالنے والے ممالک مسلمان ممالک ہیں لیکن انہیں مسلمان ممالک کے پیٹرول کے ذریعے ان کفار کے تیارے ان کفار کی گاڑیاں اور ان کفار کے جنگی جہاز اور ان کفار کے ٹینک وغیرہ چلتے ہیں یہ کفار پارک ہمارے ہی اقتصاد سے اور ہمارے ہی مال و دولت سے ہم پر حملہ آور ہے یہ جتنے بھی مسلمان ممالک پٹرول بیچنے والے ہیں قیمتی معدنیات فروخت کرنے والے ہیں یہ کفار کے غلام ہو چکے ہیں اور یہود نسارہ ہی کے بینکوں میں ان ممالک کے پیسے ہوا کرتے ہیں اور وہ جب چاہے ان پیسوں کو منجمد کر دیا کرتے ہیں اور مسلمانوں کی اقتصاد کو تباہ کرتے ہیں تیسرے نمبر پر سیاست ہے اور سیاست کا حال آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں پوری دنیا میں جمہوری سیاست حاکم ہے اور اس جمہوری سیاست کے نتیجے میں کفار جسے چاہتے ہیں ہمارے سر پر بٹھا دیتے ہیں اور جس ظالم کو فاسق کو اور کافر کو چاہتے ہیں ہمارے سر پر بٹھا دیتے ہیں میرے دوستو ایسے حالات میں جب کہ ہمارے مقدس مقامات اور ہمارا اقتصاد اور ہماری سیاست ہمارے ہاتھوں میں نہ ہو ہمارے اوپر جہاد پر زائن ہے اور ان کفار کے خلاف لڑنا ہم سب پر لازم ہے تیسری صورت جب مسلمانوں کا امیر مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دے تو مسلمانوں کے لیے جہاد کے لیے نکلنا لازم اور ضروری ہوتا ہے اور اس زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امیر المومنین سے لے کر شیخ اسامہ بن لادم رحمہ اللہ وغیرہ سب مسلمانوں کو اور پوری امت کو جہاد کی دعوت دے رہے ہیں ان حالات میں ہمارے اوپر جہاد کے لیے نکلنا ان دعوتوں پر لبئی کہنا لازم ہے میرے دوستو یہاں تک تو یہ بات معلوم ہو چلی کہ اس زمانے میں جہاد کرنا فرض آئن ہے فرض کفایا نہیں ہے اب دوسرا موضوع یہ ہے کہ جہاد اگر فرض آئین ہو تو اس کے لیے تیاری کرنا بھی فرض آئین ہے جہادی تربیت کرنا جہادی ٹریننگ کرنا اور اعداد کرنا بھی اس زمانے میں فرض عائم ہے اللہ جل جلو کا ارشاد ہے واحد الرحمۃ جہاں تک ہو سکے کافروں کے خلاف اپنی طاقت تیار رکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طاقت تو پھینکنے کا نام ہے طاقت تو پھینکنے کا نام ہے طاقت تو پھینکنے کا نام ہے چنانچہ میزائل ثقیلا اور توپ وغیرہ کا تعلیم حاصل کرنا یہ مسلمانوں پر اس زمانے میں لازم اور فرض عین ہے سورت توبہ کی چھیاسویں آیت میں اللہ جل جلاو کا ارشاد ہے اگر یہ منافقین جہاد میں نکلنے کے لیے مخلص ہوتے تو یہ جہاد کی تیاری کرتے لیکن یہ چونکہ جہاد کی تیاری نہیں کر رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہاد کے لیے نکلنے میں بھی مخلص نہیں ہے میرے دوستو جہاد کی تیاری نہ کرنا یہ منافقین کی صفت ہے جیسے کہ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے ہمیں منافقین کی صفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ریز و غضب سے بچنے کے لیے جہاد کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے اور جہاد کی ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے اور جہاد کی ٹریننگ حاصل, حاصل کرنے کے بعد ہی <سؤال> یہ بات ثابت ہوگی کہ واقعی ہم جہاد کرنے کے لیے مخلص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے <سؤال> من ماتا ولیم یا حد من ماتا جو شخص جہاد کیے بغیر مارا جائے اور جہاد کی تیاری کیے بغیر مارا جائے وہ منافقت کے اور نفاق کے ایک شعبے پر مرا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا ارشاد ہے من جس شخص نے تیر پھینکنا سیکھا پھر اسے چھوڑ دیا یعنی بھلا دیا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے یا آپ نے فرمایا کہ وہ نافرمان ہے دوستو ذرا توجہ فرمائیے گا کہ ہیراندازی سیکھنے کے بعد جو چھوڑ دے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ امت محمد سے نہیں ہے اور وہ نا فرمان ہے کمل عمومی طور پر وہ جہاد کی تربیت ہی نہ کرے اس کے بارے میں کیا وعید ہوگی اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا کیا عالم ہوگا اور ابھی جو آیت ہم نے تلاوت کی کو اس بات کا پتا چلا کہ جو شخص جہاد کی تیاری نہیں کرتا ہے وہ جہاد کرنے کے سلسلے میں بھی مخلص نہیں ہے اور یہ مناسبین کی صفت ہے اس لیے میرے دوستو جتنے بھی مدارس کے طلباء کرام یہاں آئے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ان مسائل کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں لیکن ہم اللہ کے حضور اتمام حجت کے لیے یہ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں جہاد فرض عین ہے اور آپ ان مسائل کو در المختار میں رد مختار میں دیکھ سکتے ہیں اور شوافع احناف مالکیہ اور حنابلہ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ کوئی مصنوعی اور بناوٹی باتیں نہیں ہیں اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے جہاد جو کہ اس وقت فرض عین ہو چکا ہے اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے تکمیل تعلیم کا جو بہانہ ہے اور فراغت کا جو بہانہ ہے ادھر ادھر کی جو باتیں ہیں ان کا تعلق تو صرف مستحب یا مباح سے ہے اور جبکہ کہ آپ کے مقابلے میں اس وقت آپ کے سامنے اس وقت فرض عین عمل پڑا ہوا ہے اور اس میں ہماری طرف سے سستی ہو رہی ہے میرے دوستو اللہ کے نیک بندو اللہ سے تقوا کرتے ہوئے ہمیں جہاد کے میدانوں میں کودنا چاہیے اور جہاد کے میدانوں میں کودنے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمیں جہادی تربیت بھی کرنی ہوگی اس لیے کہ فقہی قاعدہ ہے مالا بھی جیسے کہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی اسی طرح جہاد بھی بغیر اعداد اور تربیت کے نہیں ہو سکتا اس لیے ہمیں تربیت میں مضبوطی اور مکمل اخلاص کے ساتھ اپنی جانوں کو لگانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس جہادی تربیت کو جہاد کے میدانوں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم فرمائے اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ہماری جانوں کو ایسی حالت میں ہم سے لے جب کہ وہ بھی ہم سے راضی ہو اور ہم بھی اللہ سے راضی ہوں آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته